مانگ تک سننے کی کوشش کرتے تھے حضرت سفیان ایک ہیں تو کسی نے کہا کی کیسے جاتے تھے انہوں نے کہ ہاتھ نیچے اوپر ٹےڑا کر کے اس طرح انگلیاں پھیلا کر کے بس گدا ہو اپنی انگلیاں آگے پیچھے کر کے انہوں نے پھیلا کر کے کہا کہ اس طرح نیچے اوپر چڑھ کر کے وہ جا کر کے سنتے ہیں اور ہر ایک اپنے نیچے والے کو اگر ایک بات بھی سن لیا تو آ کر کے وہ بتلاتا تھا پھر یہی شیطان جا کر کے کاہنوں اور جادوگروں کو بتاتے تھے پھر کاہن اور جادوگر بتاتے تھے کہ فلاں دن بارش ہونے والی ہے یا فلاں سال راحت پڑنے والی ہے فلاں تاریخ کو یہ چیز ہونے والی ہے سو چیزوں میں سے ایک چیز سن لیتے تھے آ کر کے ان کو بتا دیتے تھے اور اس کے بعد یہ کاہن اور جادوگر اس ایک سچ کے ساتھ ہزاروں اور سو جھوٹ ملا کر کے اور لوگوں کو جو ان کے متبین تھے یا ان کو پوجنے والے تھے ان کو بتا دیتے پھر وہ جا کر کے لوگوں میں یہ بات پھیلاتے اور اسی طرح کچھ باتیں صحیح ہو جاتی ہزار غلط ہوتے لیکن لوگ ان کی تصدیق کرتے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہین کی جو حیثیت فرمائی ہے کاہن کے پاس جانے کی منع تھا کاہن او جو کسی کاہن کے پاس آئے اور یہ علم غیب بتانا یا طلب کرنا چاہے اس سے یا اس نے جو بتایا پھر اس کی تصدیق کرے فقت کفار بیما انصرارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیشار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دن, دن سے وہ کافر ہو گیا ان کی تص... ان کے پاس جانا یہ بھی کفر اور ان کی تصدیق کرنا بھی کفر اسی وجہ سے کاہن اور شاہر کے بارے میں آیا ہے شاہر اور کاہن دونوں گویا لازم ملزوم ہے ہو سکتا ہے شاہر کا کام اور کچھ ہو شاہر کے بارے میں خاص طور جادوگر کے بارے میں خاص طور پر حکم آیا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے اور تعالیٰ نے قتل کیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطان اس طرح جا کر کے سنتے تھے اور آ کر کے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیما کی بتاتے تھے فیصلہ فیسما مسترق سمے مسترق سمے ایک دوسرے کو بتاتے جاتے وسب سفیا نیچے اوپر ہاتھ کر کے کہا اس طرح وہ آسمان تک چڑھے چڑھتے جاتے ہیں اب سوچے یہ چیز صحیح روایات میں ہی اس پر ایمان لانا ضروری ہے آسمان اور زمین میں کتنا فاصلہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کتنی رکھی ہے اور خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں یا ماشاء الجن قد تک تم من تمل اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کی مخاطب کیا جنوں کو کہ تمہاری کثرت بہت ہی ہے انسانوں سے بڑھ کر کے انسانوں سے بہت ہی زیادہ تمہاری کثرت ہے اور کثرت کی یہ حالت ہے کہ وہ نیچے اوپر ہو کر کے گویا ایک پایا بناتے ہیں اور وہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اس وجہ سے اگر یہ کہا جائے کہ کچھ معمولی دین اور ایمان سے تنازل کر کے کسی کوئی شخص کسی شیطان کو اپنے قابو میں کر رہا ہے یا شیطان کے قابو میں جا کوئی بعید نہیں ہے کیونکہ بیکار جس کو کہتے ہیں کہ بیکار ہیں وہ لوگ ان کو کوئی کام نہیں مل رہا ہے وہ معمولی چیز لے کر کے معمولی آپ کا دیمان، ایمان اور دین کا معمولی حصہ لے کر کے بہت کچھ آپ کے ساتھ برائیاں کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں برائیاں پھیلانے کے لیے اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہاں اتنا جنوں اور شیطانوں کا کثرت ہے کہ ہر ایک اس کے پیچھے نہیں ایسے ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں اور دن بدن ان کی نسل اور ان کی افزائش اور ہی ہوتی رہتی ہے اس وجہ سے بہرحال فیصما القلیمتا پھر ایک کلیما سنتا ہے فی القیہ جو اس کے نیچے ہے یہاں تک کی حتیٰولقی ہا اللہ صاحب سب سے آخری جو جن یا شیتان ہوتا ہے وہ جادوگر یا کاہن کے کو کر کے یہ بات دیتا ہے فروبا ادرا کا حصیہ اس درمیان ہو سکتا ہے اس کو تارا توڑ کر کے مارا گیا اور تارا اس کو لگ گیا وہ مر گیا وہ غیب کی چیز اسی کے ساتھ دفن ہو گئی لیکن ربما الکاہا قبل ہی دیکھو ہو سکتا ہے شیطان اپنے کاہن کو بتا دیتا اس کو تارے کی زخم یا تارے کی مار پڑنے, پڑنے سے پہلے تو وہ چیز لے کر کے وہ اڑ جاتا اور وہ لوگوں میں پھیلا دیتا فعق میں تقدبہ اس کے ساتھ سو جھوٹ ملاتا تھا فیو قالو علائی پھر جب یہ کہا جائے کہ بھائی یہ سب جھوٹ بولتے ہیں جادوگر یا کائن جھوٹ بولتے ہیں تو لوگ یہ کہتے نہیں اس نے بتایا تھا کہ فلا تاریخ میں فلا مہینے میں یہ چیز ہونے والی یا فلا سال کاط پڑھنے والی ہوا حقیقت میں ہوا اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جانتے ہیں فیو کالو کال یوم قیدا و قیدا یوما و قیدا گویا تصدیق کے لیے لوگوں کو یا کمزور ایمان والوں کی تصدیق کے لیے کچھ بہانا تو مل ہی جاتا ہے کیوںکہ کچھ نہ کچھ صحیح چیزیں ان کو مل جاتی ہیں سد و بیتی کل کریمت التی سمیت یا سدو گویا اس ایک کلمے کی بنا پر اس کی تصدیق لوگ کرتے ہیں کہ ہاں یہ چیز جانتا ہے اور یہ چیز حقیقت میں آج کل دن بدن پھیلی جا رہی ہے ہر جگہ ہے آپ کہیں بھی کسی ملک میں جا کر کے دیکھیں خاص طور پر مسلمانوں کے ملکوں میں اگر کوئی کافر ہے تو اس سے کیا شکوا لیکن مسلمانوں کے ملک میں ہم نے خود جا کر کے دیکھا مصر میں جو بہرحال عالموں کا کی گڑھ یا عالموں کا شہر اس کو کہہ لیجئے لیکن وہاں یہ چیز بہت کچھ چڑیے کے ذریعے سے وہ جو پتیاں ہوتی ہیں اے اے اے کیا نام کاٹ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سینکڑوں کاغذ رکھے ہوئے ہیں چڑیا کو کچھ دیتے ہیں کھانے کے لیے آپ ان کو پیسے دیے چڑیا ادھر ادھر آ کر کے اس سکھائی ہوئی ہوتی کوئی بھی کاغذ اس نے نکال لیا اس کے بعد اس نے پڑھ دیا تمہیں یہ ہونے والا تمہیں ہونے والا ایک اتفاقی چیز کبھی ہو گئی نہیں ہوئی اسی طرح ہاتھ کی زبان پڑھتے ہیں لوگ ہاتھ کی لکیر پڑھتے ہیں یہ بھی اسی کہانت میں داخل ہے یہ سب چیزیں آج کل بہت کچھ مشہور ہیں اپنے یہاں ہی ہی اس میں کوئی کسی کی کو کوئی چیز گم ہو گئی بچہ گم ہو گیا اور کچھ ہوا تو جا کر کے سب سے پہلے اس سے پتا لگاتے ہیں کہتے ہیں کہاں ہے یقیناً ایسے ہوتے ہیں کہ جو بتا بھی سکتے ہیں کیوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹ بھی بہت کچھ بولتے ہیں جیسا کہ میں نے ایک آدمی سے خود پوچھا تھا ہم نے کہا آخر یہ کیسے آپ پتا لگاتے ہیں انہوں نے میرے سامنے کسی آدمی کے بارے میں پتا لگا جس کو کبھی نہیں دیکھا تو میرے سامنے وہ تجربہ کرنا چاہوں نے کس طرح بیان تو کو میں نے شار میں پیدا ہوا آ رہا ہے مکے میں پھر اس کے بعد اس کے باپ دادا کہاں ہیں اس کی, بی... اس کی شادی کب ہوئی اور اس کی بیوی کس زمانے میں کہاں گئی تھی اس کی وجہ سے وہ شیطان اس کے پیچھے ہو لیا کیونکہ اس کی بیوی کو کچھ آسریف تھا اس کی لڑکی کو چھوٹی بچی کو کچھ آس تھا لا کر کے باقاعدہ ہمارے سامنے پڑھ رہا ہے یقینا گھر میں ایک کمرے میں الگ ہو کر کے سب کچھ لا کر کے پڑھنے لگے وہ سب کا اعتراف کرنے لگا جو آدمی جو اس میں مبتلا تھا اس نے اس کا اعتراف کیا یہ مکے کا قصہ ہے تو حج پہ آئے ایک صاحب اور وہ اچھے حدیث خاندان عقیدے کے اور وہ بھی قسم کھا کر کے کہتے کہ یہ کام ہم صرف قرآن حدیث سے کرتے ہیں ہم نے کہا چاہیے یہ بتائیے راز کہ آپ کو کیسے یہ معلوم آپ یہاں جو داخل ہوئے ہیں اس باب میں یہ بہت ہی خطرناک باب ہے کیونکہ غیب کی خبر غیب قائل معمول اللہ تعالیٰ جس کو دے وہ نبی کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا ہے یا کوئی ایسے اسباب ہوں کون سے اخبار آپ استعمال کرتے ہیں کہتے کہ بات تو شرعی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اس, کے اس کا شیطان بھی ہوتا ہے اس کا فرشتہ بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی شیطان ہے اس شیطان کو ہم حکم دیتے ہیں صاف انہوں نے یہ کہا اس شیطان کو ہم حکم دیتے ہیں جا کر کے اس کے شیطان سے یہاں تک کہ رات میں بیوی کے ساتھ کس حالت میں رہا وہ بھی پتا لگا سکتا ہے یہ کہا انہوں نے یہ سب غلط چیزیں ہیں جن کی بنا پر اس باب میں یا اس, اس دروازے میں داخل ہونا غلط ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے موقع کہ ہم رات میں جو بات بھی کی ہو اس نے بیوی کے ساتھ اس کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں۔ اب وہ یہ دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کچھ باتیں بتائے شیطان ہت تو ہی ایسی باتیں بتائے الٹی سیدھی کہ اس سے فترا فساد پہنچے یا فترا فساد کا سبب بنے ہو ایسی چیزیں کر سکتے ہیں اس وجہ سے شریعت نے اس چیز کی جڑ شروع اسے کاٹ دی اس کے پاس جانا اور اس کی تصدیق کرنا کفر ہے مسلمان اسلام اور کفر اکٹھا نہیں ہو سکتا بارہ تو یہ لوگ جو کرتے ہیں تصدیق کرتے ہیں اور یہ بھی ایک طریقہ ہے یہ بھی کہانت کا طریقہ ہے کہ شیطان کے ذریعے سے آپ معلوم کریں اچھے عقیدے کے آدمی تھے میں نے کہا دیکھیے اب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے حج کر لیا آپ نے اب اس کام کو آپ چھوڑ دیجئے تو کہا انشاءاللہ شاء آپ اس کو چھوڑ دیں گے لیکن جنہوں کے چھڑانے کا کام انہوں نے نہیں چھوڑا آخر میں ان کی ان کو جنہوں نے بہت کچھ ستایا کہتے ہیں فریش تھے اور ان کو پتھر پڑتے تھے لوگوں نے بہرحال یہ سب جسے جس بتایا اللہ تعالیٰ معاف کرے قرآن صف تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے کہانت اور جادو کا مسلمان اسلام اور یہ چیز کہانت اور جادو اکٹھا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کفر ہے آدمی اگر جادو سیکھ رہا ہے تو جادو سیکھنا اور جادو کرنا بھی کفر ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیجا تھا وہ سکھاتے تھے اطلاع اور امتحان اور کہ دیتے تھے ہمایو عالمان دن حتہ یقولہ انما نمان فطنا دیکھو ہم تمہارے امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں اگر تم سیکھو گے تو کفر سیکھو گے ان نمانہ تک کرو نہ کرو تو اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ یہ جادو کا سیکھنا یا جادو کرنا یہ کفر ہے۔ وان النواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الله تعالى ان يوحى بالامر تكلم بالوحي اخذت السماوات منه رجفه اللہ تعالی جب وحی بولنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی ایک عقیدہ ہے اللہ تعالی وحی کا کلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی کلام کرتے ہیں اور یہ صفت جو ہے اللہ تعالی کی ثابت ہے۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت بعد لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نہیں بولتے کیونکہ بولنا تو آدمی کا کوئی بھی اس طرح کی صفت آئی تو کہتے ہیں کہ یہ تو آدمی یا مخلوق کا کام ہو گیا اور مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی مشابات صحیح نہیں جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کے بارے میں یہ تسلیم کر لیا کہ اللہ کی ذات کی طرح کوئی نہیں ہے لئی سکمس لئی اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے یا کوئی مخلوق نہیں ہے تو پھر اس کے سفاط اس کے دوسرے اوساد کے کا بھی کی تشبی بھی کسی مخلوق کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے صفات کا انکار کلام پاک کا انکار ہوا کیونکہ جہاں یہ کہا گیا لئی سکمی سلیش سے اللہ تعالی کی ذات کی طرح کوئی ذات نہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرح صفات کسی کی سفات نہیں وہیں یہ بھی کہا گیا وہ ہو اسمی العالم وہ سننے والا بھی ہے زیادہ اور جاننے والا بھی ہے یہ نہیں کہ صفات سے معطل بھی ہے نہیں صفات ہے اللہ تعالی کے لیکن اس صفات کی کوئی مثال نہیں جس طرح اس کے ذات کی کوئی مثال نہیں فیسم کہتے ہیں کہ اخرط اللہ تعالیٰ کلام کرتے وہی کی فض سما اومن اجفا آسمان کاپنے کا لگتا ہے آسمان میں خوف کے مارے آسمان میں ایک کپڑی آتی ہے اور کالا رد آسمان ایک یعنی عقل آق مند چیز ہے یا عقل رکھنے والا چیز والی چیز ہے کہ جس کو خوف آتا ہے جی ہاں اللہ تعالی کے دربار میں ہر ایک سردہ ریز ہے ہر ایک تسب خان ہے ہر ایک کی ایک عبادت ہے وہی سب بحم دہی وہ لاکن لا تخنا تصویر ہاں یہ کہنا کہ یہ جماعت ہے اس کو کوئی حص نہیں؟, نہیں اللہ تعالیٰ کے وجود اللہ تعالیٰ کی جو تصویر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جس چیز کا مکلب کیا ہے اس کا اس کو احساس ہے اور وہ اس کا اس احساس کا ظہور بھی ہوتا ہے اس چیز سے اور یہ کہنا کہ یہ جماعت ہے اس کو کوئی حص نہیں یہ غلط ہے خوف من اللہ عز و جل آسمان کو ایک خوف ہوتا ہے اور آل آسمان جو جن کو کہتے ہیں کہ فرشتے یہ ای ایک مخلوق عقل ہیں وہ تو بدرجہ اولا فہدہ سمے آزاری کام ہی جب وہی کو سنتے ہیں سما آسمانوں والے سو بے ہوش ہو جاتے ہیں وہ خر رول اللہ تعالی کے لیے خالد سجدہ کے گر جاتے ہیں فیقون میئر خورا صح جبریل سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وہی دیتے ہیں پھر ان کو حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کے پاس وہی بھیجنا ہوتا ہے فکل مرہ بے <بِسَمَائن> تو جب آتے ہیں دنیا کے اندر تو جس آسمان سے بھی گزرے تو ان کے فرشتے پوچھتے اس آسمان کے فرشتے پوچھتے مَا قال مادہ یا جبریل اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اے جبریل علیہ السلام تو جبریل کہتے ہیں الحق اللہ تعالیٰ نے صرف حق ہی کہا او العلی القبیر ان کو یہ حق نہیں جبریل کو اس کے علاوہ اور کچھ کہنے کا کیونکہ وہ امین السر ہیں اللہ تعالیٰ جہاں ان کو بھیجا ہے وہی وہ جا کر کے اس وہی کو دینا ہے یہ نہیں بتانا ہے ان کو کہ پھر پوچھ رہے ہیں کیا کہا وہ پوچھ رہے ہیں قال کیا کہا ان کو حق نہیں کہ وہ بتائیں کہتے ہیں جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ نے حق کا یہ <تصفح> نہیں تفصیل ہوتی ہے کہ یہ آئے تنازعین امن یا ایو الدین امن یا سب بتانے کا حق ان کو نہیں ہے کیونکہ ان کو حکم ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محتا امین حضرت جبری علیہ السلام کو امانت سے موصوف کیا ہے کہ وہ امانتدار ہیں اور یہ جو کہتے ہیں با امت کے بعد شقی لوگ یہ کہتے ہیں خان الامین یہ اللہ تعالی کے کلام پاک سے انکار اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آپ جس کو شاید نہ سنے ہو نہ سن لینا نہ, نہ, نہ ہی اچھا ہے لیکن اگر سنے ہو تو یہ سمجھ لیں کہ یہ آئین کلام پاک اور اللہ رب العزت کے،, کے حکم کی کا کفر کر رہے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں یقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہی تو دی تھی جبریل کو کی جا کر کے حضرت علی کو دیں لیکن انہوں نے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا خان الامین خان الامین کہتے ہیں دیکھیے جن کو اللہ تعالی نے امانت کا وصف دیا اور اللہ تعالی نے ان کو امین کہا ہے ان کو یہ لوگ خیانت سے موسوخ کرتے ہیں بہرحال تو ان کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ کیا کہ بس اتنا کہا کر کے گزر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق کہا اللہ تعالیٰ بلند اور بڑے ہیں فی القم وسلم جبریل وہی دہرانے لگتے ہیں جس جو جبریل نے کبیر الحق الحق اللہ تعالیٰ نے حق ہی کہا فیئن تہ امر السلام تعالیٰ پھر جبریل علیہ السلام وحی لے جا کر کے پہنچاتے ہیں جس کے پاس پہنچانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوتا ہے یہاں ایک مسئلہ کے ذہن میں آ سکتا ہے یہ تو جب وہی کا نزول ہوتا تھا تب یہ تب کا یہ قصہ ہے اور شیطان جو ہے وہ وہی کو سنتے تھے اس وقت جب وہی کا سلسلہ تھا اب تو وہی ختم ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو شخص یہ رکھے ایمان نہ رکھے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں تو وہ بھی کفر کر رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بتائے اللہ تعالیٰ کے کرم پاک اللہ تعالیٰ کے قول کا انکار کر رہا ہے تو اب جب وہی نہیں رہی یا وہی کا سلسلہ نہیں رہا تو پھر شیطان سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ یہ الگ ایک مسئلہ ہے جب وہی حضرت نو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت موسا حضرت عیسیٰ کے پاس وہی آتی تھی شیطانوں کا یہ سلسلہ تھا اس وقت بھی ان کو پتھروں ان تاروں سے مارا جاتا تھا کیونکہ ان تاروں کی مقصد تخلیق اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد یہ بھی بنائی ہے اور جو ملس شیتین شیطانوں کو مانے زیندین آسمان کے لیے زینت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے اور شیطانوں کو ماننے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے یہ ابتدا آفرینش سے ابتدا پیدائش سے اور یہ چیز رہی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینے میں دیکھا رات میں بیٹھے تھے آپ تو دیکھا کہ ایک تارہ ٹوٹا تو صحابہ اس کی طرف نظر کر کے دیکھنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تارے کے بارے میں جاہلیت میں تمہارا عقیدہ کیا ہوا کرتا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ جانتے تھے کہ یہ کسی کے موت کی, کی گویا خبر دے رہا ہے یا کسی بڑے آدمی کی پردائش کی خبر دے رہا ہے کوئی بڑے سے بڑے حادث بڑے, بڑے حادثے کی گویا ایک خبر دے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اس ان چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں حقیقت اس کی یہ ہے کہ شیطان جب وہی سننے جاتے تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے سما دنیا بے زینت نیلواک و حفل شیخان مارد ہم نے کواکب اور ان نجون کے ذریعے سے آسمانوں یا آسمان کو زینت دی و حفل شیفان مارد اور اس کو ہر بڑے شیطان یا جو تمرد کرنے سے کسی کرنے والے شیطان ہے اور سننا چاہتے ہیں ان سے حفاظت کے لیے لاسما وہ سن ہی نہیں سکتے ملے آرا کی طرف وہی قدفون ام انکلے جانب یا ان کو سننے نہیں دیا جائے گا وہ قدفون امین کلے جانب ابنواصب اور ان کو ہر طرف سے ان ان تاروں سے مارا جائے گا تو یہ چیز تھی وہی ختم ہوئی اب یہ چیز ہے کہ نہیں ہم دیکھتے ہیں تارے ٹوٹتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں تو کیا یہ چیز ہے کہ نہیں یہ چیز پہلے تھی اور جب فرشتوں نے کہا جنہوں نے کہا کہ پہلے ہم سنتے تھے وہ انا کن قردومین مقاعد السلم ہم پہلے اپنی جگہیں بنا کر کے اور آسمان کی باتیں سن لیا کرتے تھے فمئی استم عل اب جو سننا چاہے گا یہ چیز لہو شہاب اور اپنے لیے گھات میں بیٹھا ہوا ایک تارہ پائے گا اس کی مار کھائے گا یہ چیز اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ چیز شروع ہوئی نہیں حضرت عبداللہ اب عباس اسی طرح اور دوسرے لوگوں کی تفسیر میں ہے کہ نہیں پہلے بھی تھی لیکن یہ چیز کم تھی اب اس زمانے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کا معجزہ یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی اللہ عبت کی طرف سے اس طرح ہوئی کہ یہ آخری وہی کی حفاظت کے لیے ان کے اوپر بہت زیادہ سختی کر دی گئی بہت زیادہ سختی کر, کر دی گئی اور وہ سن سکتے ہوں تو ہو سکتا ہے بہت معمولی چیز سنیں لیکن اکثر وہ نہیں سن سکتے مار کھاتے ہیں وہ اس وقت ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اب نہیں سن سکتے انشاءاللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ہو اب نہیں سن سکتے اور اب اگر سنیں گے تو یہ چد رہو شہاب اور رسدا گھاٹ میں لگا ہوا تارا ان کو مارے گا اب اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں پہنچ نہیں پائیں گے یقیناً وہاں تک پہنچ نہیں سکتے ان کو مار پڑے گی یا تو بھاگے بچ کر کے یا وہ مر پتھر اے کیا نام ہے تارے سے ان کی موت ہو جائے لیکن اب سن نہیں سکتے کوشش کریں گے کرتے رہیں گے لیکن اب اس وقت اللہ تعالیٰ جو نئی اخبار یا نئی وہی کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کل لے بھی شان اس کو اب نہیں سن سکتے ہیں کیوں یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> کے معجزے میں ایک چیز داخل ہے پہلے سنتے تھے رام پاک کے الفاظ پر یقین رکھنا چاہیے واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انہوں نے کہا ہمنگ یستم ال اب جو سنے گا وہ اپنے سامنے تارا پائے گا اور وہ گھر میں بیٹھا ہوا اس کو مارے گا اب نہیں سن سکتے کوشش کریں گے پھر کہانت اور جادو کا کی دکان کیسے چلے گی کہانت اور جادو اب صرف نیچے جو شیتان ہے یہی جو طریقہ ہے کسی کریم کو بلا لیا نہیں تو کچھ جھوٹ ملا کر کے کسی نہ کسی طرح کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہے ہزاروں ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہنچے رہتے ہیں ان کی تعداد بہت ہے کہیں بھی آپ سوچے کہ آپ کی گندی جگہ پر بھی گھر میں جو ہے پیخانے کی جگہ ہے وہاں ان کی ان کا جم گھٹا رہتا ہے اسی وجہ سے آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ کہیں اللہ میں جب داخل ہوں بایاں پیر داخل کر کے اللہ میں کا اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں مین الخب سے الخباح برے جنوں اور بری جنوں سے بہت تعداد ان کی ہوتی بھرے رہتے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی بنی آدم اگر اپنی سطر کھولنا چاہے بسم اللہ کر لے تو ان کی آنکھ سے پردہ آ جاتا ہے ان کی آنکھ پر پردہ پڑ پر جاتا ہے ستر ما بین آئین الجن و عورت بنی آدم ان احدهم بسم اللہ صحیح روایت میں ہے کہ اگر سطر کرنا ہے آدمی بیٹھے پیشاب پیخانے کے لیے سطر اس کی کھل جاتی ہے بے سطرہ ہو جاتا ہے اس وقت بسم اللہ عظی اللہ عظی الخبائے جیما کا وقت ہوا بسم اللہ اللہ شیطان وجنب یعنی ش... ان... گویا یہ ہر جگہ حاضر رہتے ہیں نمازوں میں بھی جو مقدس چیز مقدس عبادت ہے مقدس جگہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عید اقام احدم صلاحتی فیاتی شیطان فی فیات سبحان اللہ شیطان آ کر کے سورین میں پھوک مارتا ہے فیوخل النّ و عہدس اس کو وہم ہوتا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا فلاں رجمین الفلا فلا یک رجمین الم مسجد ایک روایت ہے فلا یخرجن نہ نون تاکید کے ساتھ ہرگز نہ نکلے مسجد سے حت یس او اور یداری یہاں تک کہ آواز سن لے گوز مارنے کی یا اس کی بدبو اس کے اس کی ناک میں آئے تب نکلے یعنی شیتانوں کی تعداد ایسی ہے جیسا کہ کبریل نے ابلیس نے جب اللہ تعالی نے اس کو کہا اخروج منحر مز مدد یہاں سے تم زلیل ہار ہو کر کے نکلو انہوں نے کہا فبغ... اس نے کہا فبیع کا رب فن ذرنی علاحی قیامت تک مجھے ڈھیل دے دے اللہ تعالی نے وہ بھی مان لیا اس کا یہ بھی ایک حکمت ہے اللہ تعالی رب فان ذرنی علاحی قیامت تک ہمیں ڈھیل دے دے اس وجہ سے شاید ابلیس جو تھا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں وہ ابلیس اب بھی ہے اس تخت لگاتا ہے کروڑوں کی تعداد میں سب جمع ہوتے ہیں ان کو آڈر بھیجتا ہے احکام بھیجتا ہے سب سے کام لیتا ہے دیکھیے صحیح احادیث میں اس کا، اس کی تصویر کھینچی جی گئی ہے اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے اس کے کام کی تفصیل بتائی گئی ہے تو بہرحال یہ شیطان رہے گا اور اس نے کہا أقعدن لحم کل مستقیم تم نے اللہ اے اے رب اے اللہ ربر عزت تو انہیں جو سیدھا راستہ ان کے لیے مقرر کیا ہے ٹھیک ہے لیکن میں وہاں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا ضرور بولا وہ مجمعین ہر ایک کو بہلانے بھگا... کی کوشش کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کیچا سیدھا خط کیچا اور فرمایا اللہ و انحاثی مستقیما خطب اس کے بعد آپ نے دونوں طرف دائیں بائیں بھی کئی خط کیچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوحا حاج ہی کلوہا علیہ شیطانے ہر راستے پر شیطان بیٹھ کر کے بلا رہا ہے لیکن تمہیں حکم ہے کہ سیدھے راستے کی تلاش کرو اللہ رب الز سے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق مانگو ایک دن اخراط المستقیم اور اس کے لیے اسباب بھی استعمال کرو ایک دن اخراط المستقیم سرات الفلا سکتے فتح بھی کم پر ڈنڈیوں پر نہ جانا یہ لیا تمہارے اندر فرقت تمہارے اندر اختلاف تمہارے اندر تنازع پیدا کر دیں گی تو یہ ہوا شیطان کی کثرت بہت ہے شیطان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ انسان کے پیچھے ہر حالت میں لگا رہے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دیا ہے اور یہ ایک امتحان ہے آدمی کی زندگی پوری کی پوری جب سے اس کو اللہ تعالیٰ مکلب بناتا ہے جب وہ بالغ ہوتا ہے پوری زندگی اس کی امتحان سے گزرتی ہے اللہ خلق الموت والحیات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا لیے ابلو تاکہ آپ آب کو امتحان میں ڈالے ائی حکم آپ شیطان بلا رہا شیطان کے طرح جائیں گے یا رحمان کے دعاات کی طرف جائیں گے بارہ باب اشفا سفارش کا باب یہ بھی ایک گمراہی کا ایک بہت بڑا باب ہے لوگ اس سفارش کے نام سے بہت کچھ گمراہ ہوئے اور یہ گمراہی جس کے بارے میں پرانے کفار جس طریقے پر گمراہ ہوئے تھے وہی طریقہ اس زمانے مسلمانوں کے اندر اس سفارش کے بارے میں بھی استعمال ہو رہا ہے پرانے زمانے میں وہ لوگ صاف کہتے تھے ما نعبدہم ان بتوں کی ہم عبادت تو صرف اس وجہ سے کرتے ہیں لیو کربون عل اللہ زلفا تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں آج کل جو لوگ کسی پیر کو ما... کے... کے لیے چڑھاوا دیتے ہیں پیر کے لیے سجدہ کرتے ہیں ان... وہ سجدہ صرف اس وجہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنا سفارسی بناتے ہیں لیکن ان کفار سے جیسا کہ ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں ذکر کیا ہے کہ آج کے مشرقین کفار مکہ سے بھی بدتر ان کا کفر ہے کیونکہ وہ لوگ تو ان کو ایک سفارسی اور ایک واسطہ اور وسیلہ اور ذریعہ سبب سمجھتے تھے اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے سیدھا انہی لوگوں سے بتوں سے یا قبروں سے یا مقبورین سے مانگتے ہیں اور یہ حقیقت مل ہے آج کل جو کچھ ہو رہا ہے قبروں پر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب مسئلہ سفارش کا صرف نہیں رہا گیا کچھ ہی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہوں گے کہ یہ ہماری سفارش اللہ کے کریں گے نہیں تو اب تو دن جو حالات گزر رہے ہیں ان میں جا کے دیکھیے کہ انہیں سے سیدھا مانگا جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہی مکے کے پلنے والے ایک آدمی نے جن کا بچہ بہت دنوں سے تک بولتا نہیں تھا واللہ یہ بات انہوں نے کہی کہ جب جائیں گے حاجی علی جان پر تو ان کی قبر پر شکر رکھ کر کے چٹا دیں گے بولنے لگے گا तो तो دیکھیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں یعنی اس قدر محرومیت اللہ کے دربار سے معروم ہو کر کے جائیں گے وہاں عجیع علی جان قبرستان میں اور وہاں اپنی مراد ملے گی یہ عین شرک اور شرک پر در شرک ہوا اللہ تعالیٰ معاف برمایا لیکن پرانے زمانے کے لوگ سفارت سے کتنا قائم ہے اچھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کے سمجھنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق صلی اللہ علیہ محمد والا السّلام علیکم وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے دعا کی درخواست کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری دلی ہماری دعائیں قبول فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک دعائیں قبول فرمائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے جب تک وہ اللہ کی نافرمانی یا قطع رحمی رشتہ داری کو ختم کرنے کی دعا نہ مانگے اور ساتھ ساتھ جو شخص بھی طلب کرے اس کو ہماری یہ نصیحت ہے اپنے لیے بھی ان کے لیے بھی کہ اپنے کو اس کا مستحق بھی بنائیں اور جو دعا کی قبولیت کے یا عدم قبولیت کے اسباب ہیں ان سے دور رہیں اللہ کی نافرمانیاں حلال روزی حلال روزی اگر نہیں ہے حرام روزی ہے تو اس وقت بھی دعا قبول نہیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افم اللہ تعالیٰ فرماتے افمین اجا دہا مختر پریشان حال کی دعا اللہ کے علاوہ جب وہ پکارتا ہے تو کون قبول کرتا ہے صرف اللہ, اللہ قبول بلد بلد کرتا بلد ہے لیکن اس پریشان حال کی دعا اس وقت قبول ہوگی جب وہ اللہ کے سامنے اللہ کے احکام پر عمل کر اپنے پریشان حال ہی میں بھی لیکن اگر حرام مال کھاتا ہے لوگوں پر ظلم کرتا ہے تو وہ دعا بھی اس کی قبول نہیں ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کی ایک شخص اشاس اور اکبر پرا حال پریشان حال آ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتا یا رب یا رب وہ متان حرام وہ ملبسو حرام اس کا کھانا حرام اس کا پہننا حرام انا استجاو رہو انا اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی اسی طرح ہم اور دوسرے اسباب بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم تاریخ سلاد ہیں یا کسی کا حق مار رہے ہیں اس وقت بھی دعا کی قبولیت کا امکان کم ہوتا ہے کافی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے لیکن اس کی دعا بھی رد کرتا ہے اور ایک مسلمان کی بلکہ مسلمان کو اس کو سزا دینے کے لیے اس کی دعا اور ہی دور ہو جاتی ہے وقت دعوت المظلوم اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کی دعا قبول مظلوم کی دعا اس کے حق میں قبول ہوگی اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کے سمجھنے کی توفیق دے اور حلال روزی اور دین پر چل کر کے اللہ کی رحمت کا مستحق بنائے یا اللہ کی رحمت کا آ... گویا اس بنا کے ہم اللہ کی رحمت کے لائق ہو سکے استحفاق تو کسی کو نہیں ہم نے اپنی اولاد کو دس, دس برس اسلامی مدرسے میں پڑھنے کے لیے داخل کرایا تاکہ قرآن ہفظ کریں حدیث پڑھیں لیکن دس دس سال کے بعد بھی انہوں نے پڑھ کر نہیں یا پڑھ کر نہیں یعنی کیا مطلب یا ہم نے تو بہت کوشش کی نہیں دیا پڑھ کر نہیں دیا یا ہم نے ہم نے بہت کوشش کی کہ پڑھ کر حافظ قاری بن جائے لیکن وہ نہیں پڑھے تو قیامت میں ہم سے پوچھا جائے گا دیکھیے کلمپا کاہر دھریے کے لیے ضروری نہیں ہے